الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج اگست انیس سو تہتر کی انتیس تاریخ ہے اور قرآن کے کے درس قرآن के کے متعلق یوں کہ یہ کہ سابقہ درس نے متحرک طور پر آیت آئے سورہ الانبیاء کی آیت آئتیس تک ہم پہنچ گئے تھے ٹو اوور تھرٹی کچھ میرا خیال یوں تھا کہ وہ درس کچھ ایسا تھا جسے آپ ایکڈیمک نیچر کا کہتے ہیں آرجی کائنات کے حقائق پر مشتمل تھا لیکن میں نے دیکھا یہ کہ آباب نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور ہفتہ بھر سے کچھ اشتخارات بھی ہوتے رہے کچھ مزید وضاحتیں بھی طلب کی جاتی رہیں رہی. تو اس سے پھر میرا خیال گزرا کہ واقعی اس کے زمینے کے طور پر ایک درس یا درس کا کچھ حصہ اور بھی مجھے مختص کرنا چاہیے تو آج کا درس بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی حقائق کی مزید توضیع لیے ہوئے ہوگا سوال یہ پیدا ہوا اور ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا تعلق خارجی <تصفح> <تصفح> کائنات کی سائنٹیفک دنیا جسے کہتے ہیں اس سے تھا کائنات کس طرح سے وجود میں آئی اس کا ابتدائی فیوہ کیا تھا پھر اس میں سے کس طرح سے اس کے چھینٹے اڑے الگ, الگ الگ کرے بنے کرے اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے مدار میں مصروف گردش ہیں پھر اس میں زندگی کی نمود کیسے ہوئی یہ چیز کہ جہاں کہیں رتوبت ہوگی ماسچر ہوگا وہاں زندگی کا امکان ہے زندگی دوسرے کروں میں بھی زندگی کا امکان ہے قرآن کی روح سے یہ بھی کہ ان کروں میں اور زمین میں کسی دن باہمی رب بھی پیدا ہو جائے گا یہ تمام حقائق قرآنی آیات کی روح سے پچھلے دس میں میں نے پیش کی لیکن قرآن کریم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی سائنس کی نصاب کی کتاب نہیں ہے اس کے سامنے تو ایک متعین نقل العم ہے اس کی تعلیم کا ایک نقطہ معافذہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں ایک قانون نافذ ہے اور وہ ایک ہی صاحب اقتدار کا دیا ہوا قانون ہے ان اشیاء میں سے کسی شہر کا خود وضع کردہ نہیں ہے اور یہ اس قدر عظیم القدر کائنات معیار الحقل کے جس کی وصد کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا اس میں تمام جگہ یونیفارمٹی آف لا ہے قانون کی وحدت کار فرما ہے اور یہی تہذیب کی طرف ہمیں لے جاتا ہے یعنی اقتدار اختیار قانون کا سرچمہ ایک ہے قانون میں وحدت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ قانون دینے والا بنانے والا وہ خود ایک ہو اگر مختلف علاق ہو الہ کے مانے ہے صاحب اقتدار قانون دینے والا تو قوانین میں اختلاف پیدا ہوگا تو وہ یہاں تک بات لاتا ہے اور اس کی تائید میں شواہد پیش کرتا ہے خارجی کائنات کے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو غور کر کے تم دیکھو کہ کیا اسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ یہاں ایک ہی قانون ہے جو ساری کائنات میں में کرما ہے یہ چیزیں تو اپنے اس نصبنین اس مقصد کے کی تائید کے لیے بطور شہادات پیش کرتا ہے سوال یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں صرف سائنٹیفک اصولوں یا اس کے کلیات کے طریقے پہ پیش کر کے آگے بڑھ جاتا ہے یا ہمارے لیے اس کے اندر کوئی قالین کوئی پیغام کوئی تلقین کوئی تقسیب بھی ہے تو وہ تو ہمارے ہی لیے کچھ ہونا چاہیے سائنس کے کلیے کو بیان کر کے وہ آگے بڑھ جائے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے کہ یہ ساری کائنات پہلے ایک دخان تھی پھر رتتن سب تک نہ ہو وہاں کی ابیت پیدا ہوئی ٹھیک ہے ہوا کرے تو بات تو یہاں سے آگے چلتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم ایک آبجیکٹولی خارج میں کھڑے ہوئے ایک سماچائی کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے ایک ہی قانون ہے جس کی کارفرمائی یہاں ہو رہی ہے یا اس سے زیادہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے وہ اور اصل یہ ہے کہ وہ ہے ہی ہمارے لیے وہ مجھے کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے کہ اس طرح سے کے اصول اصول بھی ہم کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے اور یہی چیز ہے کہ جس کے نظروں سے اوجل ہو جانے یا اوجل کرا دینے کی وجہ سے اور میں کرا دینے کی تو زور دیتا ہوں کہ بہت بڑی خوابشتا جو ہو گیا ہمارے خلاف اس کتاب کی وارث امت کے خلاف کہ وہ اس کتاب کو تو سینے سے لگائے لگائے گردی رہے لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ اس کا کچھ ہمارے ساتھ تعلق بھی ہے سائنس کے کل لیے بیان کیے تو وہ کہ ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے جناب چمس و کمر کے متعلق بھی بات کیا تھی چمس کمر کے متعلق بات کی ہمارے متعلق نہیں کوئی بات کی اس برآن میں ہمارے متعلق موجودہ سازش کے تحت کو ہے ہی نہیں خواہش کے کہ اس کی آیات کی تلاوت سے ثواب ہوتا ہے اور ثواب وہ ٹرم ہے کہ جس کا مخہوم کوئی متعین سامنے لایا ہی نہیں جاتا کہ ہوتا کیا ہوتا کیا ہے اسے پوچھتے منی صاحب سے وہ کہتا ہے سوال ہوتا ہے سر سمجھا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے میں جاہل سا آدمی ہوں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اسی پنجابی بھی دس دوں پنجابی تو سواب نہیں ہوں سواب ہوں اردو کا کچھ تو بتائیے کیا ہوتا ہے لو جی یہ کہتا ہے سواب کا بتائیے کیا ہوتا ہے لو جی سواب سہو کچھ ہوں تو پتہ ل... یعنی بات ساری یہ ہے سازش یہ ہے کہ اسے اتنا مبم رکھا گیا کہ الفاظ تو آپ اس کے تو دہراتے رہے اس کا متعین مقوم آپ کے سامنے کبھی نہ آنے گا اور جہاں یہ حقائق آتے جائیں ان سے تو پوچھئے نہیں وہ تو ایک مضمونہ سی بات ہے کہ ثواب ہوتا ہے ورنہ اس سے تو ان کو وہ بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے جو یہ آیتیں یا سورتیں پڑھتے ہیں نا ان میں کبھی آیات کو نہیں لاتے کہ جن کا تعلق حقائق کائنات سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ ایسا ضوابط بھی نہیں ہوتا جو مردے کو پہنچایا جائے تو, تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے یہ کتاب عظیم ہمارے لیے ہے انسان کے لیے ہے انسان کی رہنمائی کے لیے ہے تو اس میں جو کچھ براہ راست رہنمائی کے متعلق کہا گیا ہے یا دل واسطہ بطور و سے بیان کیا گیا ہے اس کا مقصود اس کا نقطۂ ماسکا انسان ہی کی رہنمائی ہے اور انسانوں میں وہ لوگ جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں اس کی ثقافت پر ایمان لائیں ان کے لیے تو وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے اور یہی میں وجاہتیں تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے آج کے درس میں آپ کے کام میں پیش کروں لیجیے سورہ ہے الجاسی فورٹی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ حوالے ضرور نقل کرتے چلے جائیے درد چینج کرتے چلے جائیے کام آئیں گے آپ کی یہ چیزیں جو ہیں اندازے کی بات شروع کرتا ہے تنظیم الکتاب امن اللہ العزیز الحکیم اللہ اکبر میں نے کہا تھا کہ آیتوں کے آخر میں خدا کی جو ففات آتی ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے بہت گہرائی میں اتل کے مددریج اتارا جا رہا ہے یہ آپ کا قوانین کا نازل کیا جا رہا ہے اس کو کون نازل کرنے والا ہے خدا نازل کر خدا پیاز کی صفت آئی عزیز الحدیم عزیز کہتے ہیں انتہائی غلبے کا مالک ولبے کا تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اتنی یہ, یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے اوپر ایسا کنٹرول کہ سورج اگر اپنی رفتار میں کروڑوں حصہ ایک ٹیکنڈ کا بھی کسی طرح سے کم یا بیس کر دے تو یہ پورے ٹکراؤ کے فلاں پاس پاس ہونٹرول عزیز ہلکا لیکن ہلکا کسی مستقبل حاکم کا نہیں ہے تو یوں ہی وہ پکڑ دے گردن حکیم غلزہ پورے قانون کے مطابق حکمت کے مطابق دیکھا نا آپ نے دو سفتیں کیسی آئی غلطہ اور حکمت دونوں چیزیں آپ دیکھیے کہلی آت یہ آئی ان سے سماوا اگلی آت یہ ہے تنظیل الکتاب کا ذکر آ رہا ہے عزیز حزیم نے وہ نازل کی ہے اور اگلی ہی آیت ہے صرف کماوات والا ارض یقین جانئے کہ اس کائنات کی پس خارجی کائنات جو ہے ہماری ارض سے اوپر اسے وہ کماوات کینسے پکارتا ہے اور ارض اس کے ساتھ پھر ہمارا سروا جو ہے اس کو وہ کہتا ہے کائنات کی بستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں آیات ہیں اور میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ہر جگہ لفظ یہ آیت استعمال کرتا ہے اور اس خود اس لفظ کے اندر بڑی مانوی گہرائی ہے آیت ہوتا ہے کہ وہ خود ذات نہ ہو بلکہ کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرنے کی علامت ہو وہ. میں نے کہا تھا نا کہ کہیں کسی چہرہ کے اندر کوئی پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے تو علامت ہوتا ہے اس کا کہ یہاں پانی ضرور کہیں ہوگا کیونکہ اس کے بارے وہ زندہ نہیں رہ سکتا کہیں دھواں دور سے دکھائی دے تو علامت ہوتا ہے کہ نیچے اس کے آگ ہے جو. تو یہ دھواں پر، وہ پرندہ یہ آیات بنتی ہے اس چیز کی کہ اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی چیز ہے تو وہ یہ جتنے بھی حقائق بیان ہو رہے ہیں یہ مقصود میں نہیں ہے بلکہ یہ علامت بن نہیں ہے کسی بڑے مقصد کی طرف رہنمائی پہلے تو یہ لفظ آئے تھے دیکھ لیجیے کہ کتنی عظیم چیز ہے اور ہر جگہ ان چیزوں کو عائد کہا ہے اس میں جہاں یہ چیز انسانی زندگی کا مقصود کوجن ہو جاتا ہے نجاؤں سے یہ تمام چیزیں بجائے بجائے شیخ مقصود گاہ بن جاتی ہیں جیسے یورپ کے سائنٹسٹوں کے نزدیک یہ معلوم کر کے کہ تھا پہلے یہ ویپر کا دفان تھا رکھاکن تھا پتہ کم ہو یہ پوربوں میں ڈھونڈنے لگ گئے اور اس طرح وزر میں آیا وہ یہاں ختم کر دیتے ہیں بات ان کے نزدیک یہ آیت نہیں بنتی ان کے نزدیک یہ ان مقصود گزار بن گیا تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ پہلے یہ دفان تھا پھر یہ اس طرح کے کرے ہوئے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا دیکھ لیبورٹری میں کلینک میں کچھ آ فرق پڑا نا آپ بہت بڑے سائنٹسٹ پہلا رہی ہے نا تو پھر تمہاری زندگی پہ کیا فرق پڑا تو کہتا ہے کہ یہ علم یہ چیزیں مصروف میں ذات نہیں ہے کسی بلند حقیقت کی طرف پہنچنے کے لیے علامات کا اور اسی لیے یہ کہا کہ سماوات آباد ارد میں لایا تل لو میل لیجیے سارے یہ تو مومن ہونے کا تقاضا تھا کہ سماوات و ارض کے اندر یہ پھیلی ہوئی جتنی آیات ہیں یہ ان پر ریسرچ کرتا یہ جماعت مومنین کا فریضہ بتایا گیا ہے یہ ان کے لیے آیات ہیں جو ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ان کی ریسرچ نہیں کرتے تحقیق و تقسیق نہیں کرتے وہ تو مومنین کے گمرے میں نہیں آ سکتے جن کے لیے یہ چیزیں آیات نہیں مانتی اور پھر دیکھیے اگر کہ آخر میں جا کے میں اس کی تصریح کروں گا کہ مغرب کے سائنٹسٹوں میں اور پھر جنہوں کو قرآن کہتا ہے یہ سائنٹسٹ جو ہے مومن ان میں فرق کیا ہے خراب تو ایک لفظ آئٹ کے اندر دے جاتا ہے صاحب کہ وہاں ساری ریسرچ ہوئی اور ریسرچ ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہے ان کی زندگی کو دیکھیے اپنی زندگی کو پرائیویٹ زندگی کو قتل کوئی اثر نہیں پڑتا ان چیزوں کا بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے محک بڑے بڑے وہاں کے محرم علمی دنیا کے اندر دیکھیے تو واقعی وہ بلندیوں پہ پہنچتے ہوئے ان کی اپنی پرائیویٹ لائف کو دیکھیے اس کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا وہ ان چیزوں کو خارجی طور پہ محض علمی تحقیق کی روح سے دیتے ہیں یہاں یہ آیات ہے صرف آیات علموں میں نہیں اور اس کے بعد آپ کہ تنظیل کتاب ہے کیا چیزیں آیات علموں میں نیند ہیں کماوات و درد کی بفیق ہلکے کون پہلی چیز کو خود تمہاری تخلیق کے اندر انسانی تخلیق ہمارا یا رش تو پھر جتنے بھی متنفس ہیں سانس لینے والی جو مخلوق کا ہے وہ ساری داببا کے اندر آ جاتی ہے ان کے اندر آیاتن لے قومنگ یو قینون پہلے مومنین کہا ہے ایمان ہے یہ ای ہے یقین کے ساتھ ماننے والی جو قوم ہے تو ایمان میں یقین کیسے پیدا ہوگا انسانی تخلیق اور جتنے یہ متنفس یا نفوش کہلا کرتے ہیں ان کی تخلیق جو ہے ان کی تخلیق میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کے غور تاثی کو تبدیل یہ ایرانت بنے گی ایمان اور یقین کی طرف میں جانے آپ نے دیکھا کہ یہاں وہ مومن اور جسے موقنین کہتے ہیں یقین لانے والے اس کا طریق کیا بتاتا ہے یہ امن تو بلّہ والی بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے یا مسجد میں بلایا کہ یہ مسلم کو چار کنگے پڑھائے اس کو اور پھر شرینی باندھی کے ساتھ بھی رہی جی الحمدللہ وہ جیسے مومن ہو گیا وہ ٹھیک ہے جیسے ہم سے ویسے وہ اور شامل ہو گیا ہم نے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ان کے لیے داعش ایمان و ایپان ہے آج اسی لیے کہا پہلی چیز کی فل کم خود تخلیق انسانی ہر متلفظ کی تخلیق زندگی کے اول جرسوموں سے لے کر اور یہ جو بڑے بڑے تقیل الجثہ آپ کو یہ ان کے تو اب وہ ڈھانچے نظر آتے ہیں نرفوں میں دبے ہوئے دس دس کروڑ سال اور لاکھوں سال کے جو پہلے کے تھے ان سے لے کے اور میں نے کہا ہے کہ زندگی کے ابولی جرسومیں سب مائک سب ان سب کے اندر چاہے ایمان اور ایسان قوم کے لیے شہادات ہیں آیات ہیں علامات ہیں مختلاف نئے لیبل نہات کری کی دنیا سے اب آپ کے لیے آئیے سوانے کی دنیا بھی طرف یہ یہ صداخلن ہار دن اور رات کی یہ درد کے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے سنا مل راحج دہل ارد آباد ہموتھا آئیے سا بارشوں کی طرف آ جائیے نواتات کی طرف اب آ جاتا دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کا کوئی شعبہ بھی ہے جو اس میں سے خارج ہو جاتا ہے وہ تصدیق پھر یہ ہواؤں کا چلنا ان کے رخ کا بدلنا ان تمام کے اندر آیات القومی یا خلون یہ ایمان اور ای کے ساتھ عقل و خرت بھی لایا ہے قرآن جسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں وہ بلیکل لینگویج میں عیسائیوں کے کتبوں میں ہم نے فیت کیا ترجمہ اور فیت کے معنی یہ ہوئے جس میں اپلو فکر خدا دقت نہیں ہے جسٹ ٹو بلی بلی قرآن کا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے ایمان اکام کر لیا تیسری شرط انہیں کو وہ لیا فل کہتا ہے صاحبہ نے اپلو خرد اور آگے ہے عزیزان نے من غور کیجیے عقائد پہ دل کا آیات نتلوح علئی کا بالحق یہ یہ حقائق کائنات یہ ہے خدا کی آیات اے رسول ایرس تیرے سامنے پیش کی جاتی ہیں حقیقت کر مدنی اور آگے ہے صاب اے حدیث بحد اللہ بہ آیات ہی اگر کوئی ان کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کسی بات پہ ایمان لائی نہیں سکتا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں پھر بھی ایمان ایماندار ہے ان سے پوچھو کہ اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی چیز اور ہوگی جس کے بعد پھر ایمان لائیں گے وہ یہ آخری چیز ہو گئی کہ اگر ان کے اوپر جس طرح قرآن کہتا ہے غور و بہت اور تحقیق کر لی جائے تو یقیناً انسان ایمان دے جائے گا حقیقت کے اوپر اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی نہیں تو پھر جاؤ جائیں گے اور تو کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ کیا طریقہ اور ذریعہ ہے ایمان لانے کا مومن کسے کہتی ہیں قرآن کی روح سے؟ یقین کرنے والا کسے کہتی ہیں قرآن کی आपने آپ نے دیکھا کہ ان حقائق کا جو, جو بیان ہوئے ہیں سائنٹفک پروف جنہیں آپ کہہ دیجیے یہ کوئی آبجیکٹو حقیقت نہیں ہے جو خارجی حقیقت ہے جو ساتھ ان کا واسطہ نہیں ہے وہ بنیاد ہے ایمان کی بنیاد ہے ایمان اور ایفان ان دو چیزوں کا دو باتوں کا ذکر آیا ایمان سے بھی زیادہ ہمارے یہاں ہم, مومن سے بھی زیادہ ایک اور درجہ آتا ہے جسے متقی کہا جاتا ہے تو مد کی پرہیزگار جو ہے اس کا بھی تو آپ کے ذہن میں تصور ہے نا وہ بردگی پرہیزگار ہے تصریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں گوشے میں بیٹھا ہوا ہے تصبی پھیر رہا ہے نفل پڑھ رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے اور جسے آپ کہتے ہیں نا دی کہ انہوں نے حضرت صاحب نے چالیس سال جو تھی عبادت میں گزار دی کبھی پوچھو کسی سے کہ صاحب یہ کیا تھی چیز جس میں یہ گزار دی چالیس سال عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہوں نے صاحب بڑا مرتبہ پوایا یا اس عبادت کی تفصیل آپ پوچھیے پوائنٹ اس کے کورونا رکھتے تھے نسل پڑھتے رہتے تھے تحجر گزار تھے تصویر پھیرتے رہتے تھے وظیفہ کرتے رہتے تھے اس سے زیادہ تو عبادت کی کوئی اور ہے نہیں یعنی 40 سال تک وہ یہ کرتے رہے ظاہر نہ خود بھی ہو نہ کسی کو بلا سکو کیا بات ہے تمہاری شرابیں تو کی بیٹھے ہوئے یہ کچھ کر رہے ہیں نہ اور کی گون آپ جو ہوگا خود بھی اللہ واسطے کی روٹیاں کھاتا ہے بیٹھا ہوا انسان نہ انسان کے فائدے کے لیے کیا کرنا وہ میار بتاتا ہے کہ یاد رکھیے ایک ہی عمل ہے کہ جس کو بخار ہے اور وہ کیا ہے ما جنفون داس جس میں نہ انسان کے لیے فائدہ ہے کچھ وہ عمل ہے جس کو ہم نیک امل کہا جاتا ہے تو یم کسوں کی لڑ میں ماں جنفون داس باقی وہی عمل رہتا ہے یاد رکھیے بقا اسی کے لیے ہے جو نو انسانی کو کسی طریق سے فائدہ پہنچاتا ہے یہ ہوگی عبادت یہاں یہ عبادت ہے کہ چالیس سال تک وہ بیٹھے سا ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے سا جنگل میں اس طرح سے کھڑے رہے تھے کہ اتنے بڑے ان کے بال بڑھ گئے تھے پاؤں تا کہ آ گئے تھے روتے روتے رخسار جو تھے ان کے اوپر گوشت جو تھا گل چڑھ گیا تھا کیڑیوں نے آلڑے بنا لے سن بڑے بڑے بزرگوں کے یہ مار کے آپ کو بتایا میں کسی اور نقطۂ نگاہ سے تنقید نہیں کرتا میں کہتا ہوں قرآن جو کہتا ہے کہ ہم کس اچھے لر دماغ کون ماس انسانیت کو فائدہ کس چیز سے پہنچتا ہے یہ ہے عمل جس کو بقا آ ہے تو وہ تو یہی چیز ہے کہ آپ جس قدر بھی یہ کائرات کے اندر پھیلی ہوئی آیات اللہ جسے قرآن نے یہ کہا ہے ان کی تازی کو تککیب کریں پھر فطرت کی قبتوں کو مسخر کریں اور ان کو پھر نو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کریں اب یہاں مومن اور غیر مومن میں فرق ہوگا وہاں انہیں استعمال کیا جاتا ہے انسانیت کی ڈسٹرکشن کے لیے تباہی کے لیے یہ استعمال کرے گا نو انسانی کو زندگی بچنے کی تو میں نے کہا کہ متسی کا ایک لفظ تھا <متحدث> <متحدث> سورہ یونس ٹین اوور فائیوی جال شمس زیام و المر نور و قدرہ منازلہ لد عالم عدب سنی خدا وہ ہے کہ جس نے شمس کو زیا اور قمر کو نور منایا ہے میں کہتا ہوں ایک لفظ میں اگر میں جاؤں تو پھر وقت معافی نہیں رہے گا کیا میں ارد کروں ضیا نور عربی زبان کے اندر دونوں ہی ترجمہ ہمارے یہاں روشنی دونوں کا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو دوسرے لفظ ہیں لیکن یہ تو عربی زبان ہے سر اس میں تو مرادف ہوتے ہی نہیں ہیں ضیاع ہوتی ہے جو خود اپنی ذات کے اندر کی روشنی نور ہوتی ہے جو دوسرے کی روشنی کے عقت سے پیدا ہو شمس کو زیادہ کہنا چاند کو نور کہنا کہ دوسروں سے مسکاہر رہتا ہے روشنی قرآن کیا سکتا ہے چودہ سو سال پہلے وہ تو ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک سائنس کی،, سائنس کی حقیقت بیان کر جاتا ہے اور اب آو درا منازل اللہ تعالیم پھر اس کی چاند کی منازل مقرر کی ہم نے تاکہ اس سے تم حساب اپنا رکھ سکو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قوم لکھی پڑھی بھی نہ ہو کسی علم سے واقف نہ ہو ना نہ رکھنا جانتی ہو تو وہ چاند کے ان منازل سے ہمارے یہاں عام طور پہ گاؤں میں جتنی زندگی تھی اور پھر اربوں کے ہاں تو صحرا نشین تھے وہ ان کی زندگی صحراؤں میں بسر ہو جاتی تھی وہ اس قسم کا کیلنڈر اگر آسمان کے اوپر ان کے سامنے نہ ہوتا ہے تو ان کو تو پتا ہی نہ چلتا لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نے صرف کمری یا چاند کے مہینوں کو نہیں بتایا ہے سورج کے متعلق بھی اس نے کہا ہے کہ سورج بھی کیلنڈر کا کام دے سکتا ہے جسے تم کنوینئنٹ سمجھو اپنے یہاں تم اس کو رکھ دو لیکن ہمارے ہاں تو پھر وہ جو کمری مہینہ جو ہے کیونکہ وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور ہر وہ پرانی چیز ہماری وہاں ہر وہ چیز جو پرانی ہو جائے وہ پھر مذہبی اور مقدس ہو جاتی ہے نا مولانا اسلم پوری ادھر رہا ہوں میرے استاد آج کے بعد وہ بتایا کرتے تھے عجیب عجیب چیزیں بتاتے تھے چلنے کے وہاں میں نے مکئی میں دیکھا کہ یہ اس کے نان بھائی وہ روٹی بیچتا تھا یہ سکھارا دے کر کہ آج کی تازہ روٹی دو پیسے میں کل کی روٹی پانسی ایک آنے میں میں نے کہا کہ صاحب یہ تازہ روٹی دو پیسے میں کل کی باسی ایک آنے میں کہنے لگے کہ وہ سترے اولا سے ایک دن کریم کر ہے نا اس واسطے مقدس ہو بھی لو پچھلے سال بھی تو پھر روپیہ بھی بیچ دا ہوں جناب میں یہ ذہنیت ہے ہمارے ان چیزوں میں کوئی تقدس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ پرانی ہو گئی ہوئی قرآن کہتا ہے کہ شمس اور قبر دونوں کیلنڈر کا کام دیتا ہے. بے عثمان دونوں کے لیے کہا ہے یہ لیکن آج آپ یہ کہیں یہ چیز کہہ دیجئے کہ ہاں سر ہم شمس کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں طوفان مت جائے گا فلاف شریعت فلاف دین ہمارے ہاں تو قمری جو ہے بس وہ ہے جسے مدد کہتے ہیں مجھے اب تک یاد ہے جان کے زمانے میں ابھی ہم زمانے میں دلی میں تھے آجا جگہ ایسا ہوا ہوگا پہلے پہل وہ وقت آدھا گھنٹہ رالم پیچھے کچھ کر دیا تھا تو دلی کی مسجدوں کے اندر جتنے کلاک تھے انہوں نے اس کو پیچھے نہیں بازار میں اگر کسی ایسے شخص سے جو ذرا مذ بھی قطع کا ہو ان سے پوچھا جائے نا کہ شاید وقت کیا ہے تو وہ کہا کرتا تھا کہ دینی وقت پوچھتے ہو یا فرنگی وقت پوچھتے ہو ہوسنے کی بات میں جس قوم کا فلوم سائنس کے متعلق یہ نظریہ پتہ کر دیا جائے کہ ان کے نظام میں تین ہی برے اعظم ہے نا وہ دو تو زمانے میں ابھی دریافت نہیں ہوئے تھے جب یہ جبکہ جغرافیہ ان کا لکھا گیا تھا تین ہی برے دو کا اضافہ کہتے ہیں بل تھا جی عدد سنی نے حساب یہ کچھ کیا مافل چلے کا بدحق ان چیزوں کی تخلیق یوں ہی نہیں ہم نے کھیلتے ہوئے کر دی تو بہت بڑی بنیادی حقیقتیں لیے ہوئے ہیں اس پہ بھی اگر میں آ جاؤں کہ بلحاق اور باطل تخلیق جو قرآن نے کہی ہے اس کے معنی کیا ہیں پوچھو نہیں کتنی بڑی ایک علمی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے لیکن اس سے میں آگے گزرتا ہوں کہ آج موضوع طور یہ فصل میں آیا کہ لکھاؤ میں نہ کھیل کر بیان کرتا ہے تفصیل کے معنی ہوتا ہے نکھار کر ایک ایک چیز کو بیان کر دینا یوں رکھ دینا ایسے بیان کرتا ہے وہ اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو عقل و خرد سے کام دے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شریعت میں اکل شرح سے شرم سے عقل دہ کام کوئی نہ ہوگا تو یہ ہے اصل والوں کے لیے تو اس واسطے ان کے لیے تو یہ ہے نہیں لیکن یا قلون ہے یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک بات ہے لکھومی یا لمن بل کے علم ہے یہاں اور آگے میں بتاؤں گا ابھی کے علم کسی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہے ان سے اختلاف لئی لے وارے اللہ سے سماوات ورد اختلاف لے لو نہ اور جو کچھ بھی ان پستیوں اور بلندیوں میں پیدا کیا گیا ہے اب ساری کائنات اس کے اندر آ گئی ل آیاتن ان کے اندر بھی آیات ہیں کس کے لیے ہیں لےکاؤں نہیں یا سے مست مومنین آ گئے آ گئے مستقین جی مستقین جی بھی ان کو کہا گیا اور اگلی آیت تو عجیب و غریب اس کے مقابلے میں لرجنا جن کی کیفیت یہ ہے یہ آگے چل کے کہوں گی یہاں کہا ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے ہمارا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہمیں بے نقاب دیکھنا نہیں چاہتے یہ ہے جی آیات اللہ یہ جو فارضی کائنات کی حقائق پہ پر پڑے پر ہوئے پردے ہیں قرآن کہتا ہے ان کو اٹھاؤ تو خدا سامنے آ جائے گا اللہ یوں تو وہ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ یوں آنکھوں کے سامنے آئے لات ادرت وہ لبسار اس نے کہا ہے آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ کہتا ہے کہ ان حقائق کے ہوئے پڑے ہوئے قرضوں کو اٹھاؤ لفائے نا یوں ہو جائے گا جیسے تم ہمارے سامنے کھڑے ہو جو لوگ یہ یہ نہیں چاہتے ایسا نہیں کرتے ان کی قبیت یہ ہے تو جو کچھ ان کو کچھ دیا گیا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے پڑا ہوا ان کے سامنے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بس نہیں یعنی نہ اس کی پیداوار میں کوئی اضافے तो हमको کو فکر ہوتا سکے نہ یہ چیز ہے کہ یہ اس طرح سے جو تباہی آتی ہیں ان کو روکا کیسے جا جاتا ہے نہ یہ کہ ان से سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے جس حال میں وہ پیدا ہوئے جو کچھ ان کے سامنے وہ تھا پہلا لڑ گئے راضی ہو کے بیٹھ گئے پھر اگلی کیفیت یہ کہ متمین ہو کے بیٹھ گئے آگے ضرورت ہی نہیں ہے ارے بھائی کیا جی وہ راج جو خدا ہے نا وہ جتنا رزر کسی کو دینا چاہے سب اس کے بعد ٹھیک ہے بنجر جو لین ہے تو بنجر لینا بارہ نہیں ہے تو باران نہیں جی ہار آؤں نا تو ہار آؤں نا ٹھیک ہے یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جن کی یہ کیفیت ہے ہوم ماننا یاچنا واطلون یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل اور بے خبر رہتے ہیں ہماری ان آیات سے سنیے ان لوگوں کے متعلق کیا کہا ہے عزیزہ نے مان مسلمان تو یہ کہلائیں گے کہا کیا الاے کا ماضا ہم انارو بنا قانون ٹھکانہ جہنم ہے ہم اوپر سے بھارت نہیں کرتے ان کا اپنا ڈرا کیا ہوا جہنم اور مطمئن ہے اس جہنم کے اوپر یہ ہے وہ جو قرآن کیا گیا کون ہے یہ لوگ جو ان قوانین نے خدا بندی پر غور نہیں کرتے یہ خارجی کائنات کی حقیقتوں کے اوپر غور و فکر نہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا ہے جو کرتے ہیں وہ متقی بھی ہیں وہ مومن بھی ہیں جو نہیں کرتے ہیں وہ جو کچھ ان کے سامنے پڑا ہوا پیش بھاؤ پیدا ہوتا ہے اس میں مطمئن ہو کے بانٹ جاتے ہیں کی زندگی بدل کر رہے ہوں گے میں نے یہاں عزیزان یہ لقائے رب کہا ہے ٹھیک ہے پرانے کریم میں یہ چیز آمنا سامنا کرنا خدا کا یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان حقائق سے خدا کا عزیز و حسین ہونا سامنے آ جاتا ہے اس کی سفات نہاض واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ بھی خدا کا سامنے انسانی اعمال جو ہیں ان کی جگہ اور سزا خدا کے قانون مقافات عمل کی جب ہوتی ہے اسے بھی یہ کہتے ہیں خدا کے سامنے جانا جسے ہم کہتے ہیں یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیے تو اس کے لیے وہ کہتے کیا ہے یہ تھر تیرا بٹا پہلی جار آئے تھے حرف لام میم رو تل کا آجا کتاب یہ خدا کی ذات کا قوانین کی آیات و اللہ جی ان سے الحق کو جو کچھ کرے خدا کی طرف سے نازل یہ کیا گیا ہے یہ ایک حقیقت ہے دی ٹروتھ جسے آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں الحق الفلام جب داخل ہوتا ہے ان لفظوں پہ تو وہ یہ بنتا جسے ڈیفینیٹ آپ کہتے ہیں یہی حقیقت ہے یہی حق ہے اور پھر حقیقت اور حق نہیں ہے ولا اکثر اللہ سے پہلا یا ویو من لیکن اکثریت کی یہ کیفیت ہے لوگوں کی کہ وہ ان حقائق کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں اب نظر آ کہ وہ تو حقائق کائنات پہ ایمان لانے کا نام ایمان قرار دے رہا ہے پہلی آج یہ اگلی آیت سن لیجیے اللہ اللہ رفع سماو کے بغیر عمد دن کہا یہ دیوتے تو صحیح یہ کرے اس قدر عظیم الجستہ کر جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سورج ہی آپ کی زمین سے تیرہ لاکھ ہونا بڑا ہے اور باقی کوروں کا تو پوچھئے نہیں یہ کرے سما میں کہتا ہے یہ اس میں تمہیں کھڑے نظر آتے ہیں نا کوئی ستون بھی نظر آتا ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے کہا یہ بھی ستونوں پہ قائم ہے لیکن وہ ستون جو ہے محسوس نہیں ہے جو تم ان نظروں سے دیکھ لو غیر محسوس غیر مری ستونوں پہ قائم ہے کشش سکل کو جو گریویٹیشن ہوتی ہے اسے ایسے ستوم کہنا جو محسوس طور پر نظر نہ آ سکیں قرآن ہی کا اجاز ہو سکتا تھا کیا الفاظ ہیں امدن کا ہونا بغیر امدن کا ہونا سمت سوال ارش اور اس کے بعد پھر ان کا مرک بھی کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا وہ ہمارے یہاں جو ترجمے آپ دیکھیں گے نا تو عجیب ہوں گے کہ یہ کچھ کہا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ایس کے اوپر بیٹھ گیا آرام تھا شم سمرا وہ جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تو باہر کے لیے رکھا یہ تمام اجرام ہے فن کی شم تو قمر جس کے اندر معلوم تمام کو مسخر کر دیا قانون کی زنجیروں کے اندر کل نہیں ججری لہجل مسمان ایک ان میں سے چلا جا رہا ہے اپنی رفتار کے مطابق لیکن ابدیت نہیں ہے ان کے اندر ایک متعین مدت ہے جس کے لیے یہ نظام ہے یہ کارگاہ کائنات اس خوشمخوبی سے چلا جا رہا ہے یدبر ہم یہ ہے خدا جو کر رہا ہے وہ جو با سائنٹسٹ وہاں کے وہ دہریے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گھڑی کی کلاک کی طرح ہے ایک دفعہ کائنات کے کلاس میں اس نے کوک دے دی ہے چاد بھی دے دی ہے اور پھر اس کے بعد جیسے آٹھویں دن پھر ضرورت پڑتی ہے نا اور پھر اس کے بعد وہ پھر گیا ہے یہ اس پہ جا بیٹھا ہے اور یہ خود بخود چل رہی ہے کہا یہ صورت نہیں ہے جو دبدے رولر وہ تمام جتنے بھی عمر ہیں یہ معاملات ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے لئے. دبرا تو دبوں کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے رہنا چلا آ رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے دیکھتا چلا آ رہا ہے جو فصل الیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنے ان چیزوں کو پہلے کے لیے یہ بیان کرتا ہے فرد کے مردوں کو بخش ہو لال تم بے دقائے رب تو تم اپنے خدا کو بے حجاب دے تو رشتے یقین آ جائے تمہیں خلق کہا وبا اس لیے یوں بیان کر کوئی عائد کی بات ہے نا کہ مخلوط بات نہیں خدا کی کار فیموائی تمہارے سامنے بے نقاب ہو کے آ جائے پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ رفع سماواس یا اجرام میں پھلکی وغیرہ دیکھ ایسے ستونوں کے بغیر بھی تمہیں نظر آ سکے وہ زیادہ تھی ہر رہا انہار زمین کو گول ہونے کے باوجود پھیلا دیا اس نے کہ آرام سے بس تک اس کے اوپر اس کے اندر پانی کے دریا اور نہریں بہادی تاکہ یہ ہر قسم کے کھیتیاں اگ سکے جانا تھی ہر جین یہ اور بڑی بات آ گئی شاید میں نے کہا نا کہ سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر نہ آ گیا ہر شہ کے جوڑے جو کہے گئے ہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا سانو تو دوڑے سے جوڑے ایک نہیں نظر آؤں گا اور دوڑے آمب ایک آم بھی انہوں نے کہہ دیں گے کسی ابھی کہنے نہیں آگے آم جڑا آگے آم جڑا ہے کہ یہ امب جہاں یہ مرد ہے تو یہ آج سائنس دانوں سے پوچھیے وہ کہتا ہے کہ ہر شہ کے جوڑے ہوتے ہیں اور اسی سے یہ آگے سلسلہ چلتا ہے چودہ سا سال پیش کر وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے جہاں سی ہے سو اس میں جب ش لا دیکھتے نہیں ہو کہ گرد کے لو نے سے کس طرح سے یوں سم ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایک چادر ہے تاریکی کی جو دن پہ ڈپٹی چلی جا رہی ہے ایک چادر ہے نور کی جو اس کے بعد اس کی جگہ ڈپٹی چڑھی جا رہی ہے تمہیں یوں نظر آتا ہے بات یوں نہیں ہے اندر کا راجات ان لے میں یتھاپت کرون اس کے اندر غور و فکر کرنے والی کام کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں و فل ارب متجگر و جنتم عبن و م و نقیل سنوان غیر و سنوان یوس کہا لمبی جوڑی بات نہیں تھوڑی سی بات دن تو ذرا غور کر دے باغات تمہارے مختلف قسم کے اس کے اندر پھل پیدا ہوتے پھلوں کا مختلف ذائقہ ہوتا ہے حتیٰ اسی میں وہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑی کڑوی کسیلی ہوتی होती تم نے کبھی دیکھا بھی کہ ایک ہی قسم کا میٹھا پانی تم دیتے ہو ان کو کوئی ترس ہے کوئی میٹھا ہے کوئی کڑوا ہے کوئی پھیکا ہے تو کبھی غور کرو کہ یہ تغیرات کیسے رونما ہو رہے ہیں یہ بھی تمہارا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی زمین ہے یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایک ہی قسم کا پانی دیتے ہو پھر یہ بھی تمہارا مشاہدہ ہے کہ کوئی کڑوا ہے کوئی کتیلا ہے کوئی بھیگا ہے کوئی میٹھا ہے کوئی شیرینی ہے چینی ہے دیکھ رہے ہو نا ورنہ ادا لوکل پھر وہ کمرات بھی تو دیکھو پیسہ ایک کو دوسرے کے اوپر حاصل ہے کیجیے اتنا فیصد زیادہ یا تلے قوم یا پھر پھر اگلی بات ان تمام میں اس قوم کے لیے جو اکل و فکر سے کام دیتی ہوں ایمان و تقوی والی قوم جو ہے اس کے لیے بڑی بڑی, بڑی نشانیں ہیں ان چیزوں میں یہ سائنس کے علوم آج پیدا ہیں اور پھر میں بار بار یہ کہوں گا کہ کوئی شو تو علم ایسا نہیں ہے جو اس دائرے سے باہر میں نکل گیا ہو اور یہ سارا کاہے کے لیے ناللہ نا تم بے لکھائے بے کم تو کروں یقین پیدا ہوتا جائے تمہیں خدا کے سامنے آنے پیدا. یہ چیزیں آ گئی غور و فکر کرنے والے مت کی مومن پرہیزگار لیکن ان سے بھی آگے ہمارے سامنے ایک اور قوم آتی ہے ایک اور گرو آتا ہے جنہیں صاحب ذکر کہا جاتا ہے اور وہ تو پھر ایمان و تقوی کا نچوڑ ہوتا ہے بڑی بلندیوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ حضرات ارباب قریب کے تصبک والے یا فکر کہا جاتا ہے یہاں تک تو ایمان و تخوا کا ذکر تھا اب ارباب ذکر کا بھی یہ گوٹا سامنے آتا ہے کہاں آ رہا ہے اتنا فیصلہ پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہے نا ذکر جسے آپ کے یہاں کہتے ہیں اور آج کل تو بڑے زوروں سے ہوتا ہے پہلے ہی وہ ذکر جری ہوتا ہے خفی سے جری کی منزل میں آ گئے بلاندا باز سے پھر چار چار لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں جری تار ہوتا ہے آپ سونے سات نہ مالے نو سو دے پوچھو کی کرد خدا کی سفت ہے نہ نیند آتی ہے نہ ہوں گا پوچھو کہ رات نو تو سفت ہوں سارا دن کڑے مارن ذکر ہو رہا پھر کل ضربیں لگ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے ویزان صرف اپنا وہ دور یاد آ جاتا ہے ان ضربوں نے آج تک کلب کا مریض بنایا ہوا ہے اتنی عمر ہوتی ہے وہ مستقل آیات چھوڑ گئی ہیں کبھی میں نے یہاں پکڑی ہوئی ہیں کبھی دل پکڑا ہوا یہ سارا اس ذکر خفی اور جری کی محدود پتا نہیں بچ کیسے جاتا ہے ان فِي خرچ کماوات وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ لے لے ون الْأَلْبَابِ آیا تل ال الباؤ یقیناً اختلاف میں